اگر خواب میں نظر آتا ہے امرود تو تعبیر کیا ہوگی امرود بڑا ہی پیارا ایک پھل ہے اور ہمارے ہاں پاکستان میں اگر بات کریں تو کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے اچھا اس کے بڑے دلچسپ نام بھی بعض علاقوں میں مختلف لیے جاتے ہیں بعض علاقوں میں اس کو جام کہا جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اس کا نام زیتون بھی سننے میں آیا ہے جبکہ زیتون ایک الگ پھل ہے لیکن بعض علاقوں کے اندر یہ نام بھی اس کے سنے گئے ہیں لیکن بچہ بچہ امرود کے نام سے واقف ہے بڑے بھی پسند کرتے ہیں تو ہر थीक عمر थीक کا شخص جو ہے وہ اس کو بڑا ہی لائک کرتا ہے تو امرود کی جو ایک عمومی تعبیریں ہیں اگر تو امرود کھایا شیریں ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہے بڑا اچھا ہے لذیذ ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مال حلال عطا فرمائے گا رزق کے حلال آشان حلال آشان کی یہ دلیل ہے اس کے رزق میں وسعت ہوگی اور جو وسعت ہے وہ اس کے حلال مال کے اندر ہوگی تو بڑا اچھا ہے اس کا تعبیر اعتبار سے دیکھنا چلے جی یہ تو تعبیر آپ نے بتائی کہ میٹھے امرود کی لیکن امرود لے کر آئے بڑے پیسہ خرچ ہوا اور لے کر آئے چاہ سے کہ آج امرود کھائیں گے لیکن خواب میں ایسا منظر آ جاتا ہے کہ امرود کھا رہے ہیں لیکن ذائقہ نہیں اچھا اس کا کچا سا ہے تو اب تعبیر کیا بنے گی؟ جی تجربہ شرط ہے جی اور بغیر تجربے کے پھل جو ہے وہ بعض اوقات غلط بھی بندہ خرید لیتا ہے اور بعض اوقات دیکھنے بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ اچھا. اچھا نہیں ہوتا تو خواب میں اگر کوئی شخص ایسا امرود کھاتا ہے کہ جو کچا ہے اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے شیریں نہیں है. ہے میٹھا نہیں ہے تو یہ غم کی علامت ہے اور بعض اوقات یہ بیماری کے حملہ کرنے کی بھی نشانی ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص اس طرح کا امرود خواب کے اندر کھائے یا دیکھے تو اسے چاہیے کہ بیماری سے حفاظت کے لیے اہتمام کرے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بیماریوں سے حفاظت کے لیے بچاؤ کے لیے دعا کی کثرت بھی کرے تاکہ اس خواب کے برے اثر سے وہ شخص محفوظ رہ سکے بھائی ہم تو یہی کہیں گے اگر ہمارے خواب میں امرود نظر آئے تو میٹھا میٹھا پیارا پیارا ہی نظر آئے